تو ان کو بھی ماننے کے بغیر چارہ نہیں رہے گا سمجھ نہیں آئی قبر والوں کا کہہ لو مرنے والوں کا پہچاننا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 کہ کس درجے کی پہچان موجود ہے ان میں خصوصا جب کے سالہین لوگ ہوں فاروق اعظم یعنی یہاں تک تو ہے نا کہ بی بی پاک آخر شرماج جو رہی ہیں اور پردہ کر رہی ہیں قبر والے سے تو بتائیں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 اس بچارے کے اندر خامی یہ تھی کہ اس کے بزرگوں نے لکھا ہے ابن تعمیہ کے متعلق کہ ہیفظ اکثر من فہم ہی علم اکبر من عقل ہی کتابیں زیادہ یاد رکھتا تھا باتیں بہت قرآن و حدیث اور کیا کیا اس کو حفظ ہوتی تھی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 تین سفہ نمبر چار سو پندرہ اتنا کالا شیخ ہونا یعنی ہمارے شیخ نے کہا کون ابن تیمیہ کیونکہ شاگرد جو ہے استفا د تل آسارو بے مار فاتحی بے اخوال اہل ہی و اصہاب ہی فت دنیا و ان ذالک ہ جا آثارو اند یما یوف الد ہُو سر بے ما کان حسن و یت علم بے ما کان کبیح و کان اب دردائے یقول اللہ منی اعوز بے مخزاب اب عند نے رو اب نم ہی و لمبا دوفے نا امر عمر آئشا ک ن تس تا تیرو مین ہو و تخولو ک نبی زو جی تنی ان ا ان سارے لانتیوں کے لیے یہ چتر کافی سنو سنو میرے بھائی یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے کہا کہ مشہور نے یہ نہیں کہ لکیاں چھپیاں ہوں مر نا چھپ مشہور نے کہ میت اپنے گھر والوں کے حالات جانتا ہے اصحاب ہی فک دنیا اور جتنے سنگی بیلی دنیا میں ہوتے ہیں ان کے بھی حال پہچانتا ہے وہ اندال کا یوگنا اور یہ روزانہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں آمال سارے وہ جاتل آسارو اور حدیثیں روایتیں اس مسئلے میں بھی آئی ہیں کہ اے پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے توجہ نہیں فرمائی آردہ کیا کرتا ہے دیکھتا بھی ہے وہ جا اصل آسار و بے انہ یارا ای یدری بے معیو فعلد اور اس پر بھی روایتیں کثیر آئی ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے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 جو سر و بیما کا جو اچھا عمل ہوتا دا ہے رشتے دار دا وہ دیتے خوش ہوں گے وہ بیما کا نا کبھی جو کوئی برا عمل ہوتا ہے اس پر بچاروں کو درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی اسی زمین میں بات کرتا چلوں چلو اگلی کو سنا دوں پکانا لکھ رہا ہے ادرت سنابر دھی آپ دعا مانگا کرتے دے اللہ ہوں گا ما مکھدہ آپ دعا مانگتے اللہ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 وہ پہلے وفاد کر چکے تھے حضرت سیدنا پتردان ابھی زندہ سے پیچھے دعا یہی مانگتے تھے یا اللہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں میں <سلام> اپنے چاچے کے بیٹے کے پاس <سلام> چاچے پت پرہا دے کور جدو جاوا مرکے یا اللہ میں رسوا ہوں او میں نو آنکھے تنو حیانیاں دی پیچھے کردہ کی رہے میں تے اخدا رہا ہوں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 ماننے والا نیچے حوالہ لکھ رہا ہے اور ابن تیمیہ وہ بات اسی کتاب سے لے کر اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے حضرت ابدردہ فرمایا کر دے اللہ سونیا کوئی ایسا کم نہ کر میں اپنے چاچے پوت پراد کولو جا کے شرمندہ ہوں اور رسوا ہوں معلوم ہوا ابن تیمیہ یہ بات لے کر لکھتا ہے پتہ چلا رشتہ دار رشتہ داروں کے حالات جانتے اچھے عمل ہوں تو خوش ہوتے ہیں برے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے اللہ یہ آگے ابن تیمیہ پھر لکھ رہا ہے و لمبا عمر وہی بات توجہ ذرا وہی بات جو میں حضرت عما شا پاک کی سنا چکا ہوں ابن تیمیہ وہی بات پھر لکھ رہا ہے توجہ نہیں میں نے سنا ہی وہ پھر لکھ رہا ہے کہتا ہے تم تو پھر اندائشہ جب حضرت عمر اما ایشا کے پاس دفن کیے گئے کانت تھا منو مینو کر جاتی تھی باپر دو کر جاتی تھی فرماتی تھی نما کانا ابھی وزی پہلے میرا شوہر اور باپ تھے اب عمر یہ اجنبی ہیں تانی آگے لکھ رہا ہے اپنے تمیا تانی انہوں یا اما ایشا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کیا, کیا علم کے خزانے آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالی نے کتابیں دی ہیں سمجھ دیا ہے تو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی سمجھو یہاں پر پھر خلاصہ بطور بیان کر دیتا ہوں ایک تو اس نے یہ کہا کہ پہ، اپنے گھر والے اور سنگی بیلیوں دوستوں کے حالات کو میت جانتا ہے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 گھر میں اگر رحمت ہو تو خوش ہوتے ہیں گھر میں لانا عذاب آئے کوئی اور تکلیف آئے بے کو دکھ پہنچتا ہے بات سمجھنا پھر آگے صحابی کی بات پیش کی حضرت رضی اللہ تعالیٰ والی سمجھ نہیں آ رہی پھر آگے پیش کیا اما عائشہ کا واقع اما عائشہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی اما عیشہ پا اور وہ کس میں ہے جو نیچے وہابی تخریج والا لکھ رہا ہے نا یہ دکھتور عبد اللہ بن عبد المحسن اد ترکی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 <سلام> <سلام> مشکات کے اصل حوالے آپ کے سامنے رکھ دیئے مشکات میں مسرد امام احمد کے حوالے سے ہے کس نے مسرد امام احمد کا حوالہ لکھ دیا اب بات کو سمجھ, سمجھ گیا یا نہیں ایمان سے بتانا یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اہل سنت کا ہے یا بھابھیوں کا بولتے نہیں یار ایمان سے بتاؤ اور گل پیش کرا اور دوسرا ابن قیم پہلے وڈے سرکار سن وڈے گمراہ پیش وا سمجھ لگی فدو ہوں چھوٹے والا اونا پیا نہیں شکر ہاں جی پورا دے پیروکار سی حضرت کا یہ پیروکاری حضرت اس طرح ہے کہ یہ وہ جیل چیل لگی وہ گمراہی گمراہی چھو آخیا استاد جائے بھی جانا ہے ذرا سمجھا جی انج جہی گل لکھی نہ اتے خالی کتاب فروچ نہیں میں فکا ہمبلی دیا ہوتاب ہم پیش کر سکنا ہاں یہ تسلیم نسلیم کہ حضرت یہ لکھتے ہیں بولتے نہیں ذرا وقت نی نظر ماریا جی میات الی نوحا شرحل منتہا امام محمد بن احمد بن عبد ال ازیز فتوح ہمبلی مشہور ابن النجار جن کی وفات ہے نو سو بہتر میں کتنے میں جی فقہ حمبلی کی مشہور کتاب ہے المنت منتحال ارادات اس پر شرح ہے معاونت النحا فتوحی حمبلی ابن النجار کی سمجھ نہیں آئی تو اس میں بیاین ہی وہی عبارت ہے بیان ہی لفظ ب لفظ صفحہ نمبر 173 جلد نمبر تیسری المؤسست العالمیا لتجلید کتب خانے کی چھپی ہوئی سمجھ نہیں آئی غرض میں اور بھی فقہ حمبلی کی کتابوں کے حوالے پیش کر سکتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے اس کی یہ بات مجموع الفتاوہ جو ابن تعمیہ کا جمع کیا گیا اس کے اندر ہو پاک بات پکی ٹٹھی ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے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 وہ کہہ رہا ہے کہ حدیثیں مشہور ہیں تو اس کا مطلب ہے بات تو حدیثوں کی ہے تو تو تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے چلو ابن تیمیہ کی مان حدیثوں کی تو مان لے لیکن اس نے نہ حدیثوں کی مانی ہے نہ ابن تعمیہ کی وہ صرف نفس کی مانتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں نماز پڑھیں نماز کے بعد پھر ان اللہ